اب ایک اور حوالہ بھی سن لیجئے یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے سرور القلوب اس میں لکھتے ہیں یہ کتاب مولوی نکی علی خان کی ہے یہ احمد خان صاحب کا والد ہے اس میں لکھتے ہیں اگر خدا کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا تو محض جہل ہے سرور القلوب صفحہ نمبر ایک سو اکیانوے پر موجود ہے اچھا اب یہ مفتی نکی علی خان کہہ اگر خدا کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا تو محس جہل ہے. اب مفتی آمی یار نعیمی صاحب مولوی نکی علی خان کے فتوی کے روز سے جہل آئے کیوں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو حاضر ناظر نہیں سمجھا فتوی کے فتوے روح سے مولوی نکی علی خان بے دین اور نکی علی کے فتوی کے روح سے مفتی نعیمی اپنا محض جہل آدمی آئے کیوں کہ اس نے خدا کو حاضر ناظر نہیں سمجھا ایک اور مزے کی بات میں کرتا چلا جاؤں کہ مفتیامہ یار نئیمی نے جل اول نمبر 58 پر لکھا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر اور ناظر جانے اس طرح نبی علیہ السلام کو بھی اب استعمال کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر اور ناظر کے الفاظ پہلے لکھا وہ بے دین ہو جاتا ہے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر اور ناظر کے لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ بے دین ہو جاتا ہے اب خود مفتی صاحب یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اب اپنے فتوی کی روح سے یہ بے دین ہوئے اور مفتی نکی علی خان کے فتوے کی روح سے یہ جہل ہوئے اور مفتی نکی علی خان اس کے فتوے کی روح سے بے دین ہوئے اچھا اب آئیے یہ میرے ہاتھ میں طبیان القرآن ہے تبیان القرآن جلد اول ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ہر جگہ ہر وقت موجود ہونا اور ہر وقت ہر چیز کا علم ہونا یہ صرف اللہ کی شان ہے اب دیکھے اس نے کہا ہر جگہ ہر وقت موجود ہونا اس نے کہا تھا کہ ہر جگہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کو حاضر اور نازر مانتا ہے تو وہ بے دین ہو جاتا ہے اب دیکھیے کہ مفتی احمد یار نئیمی کے فتوی کی روح سے کتنے لوگ کافر ہوئے ایک اور کتاب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں یہ الفقر میرے ہاتھ میں صفحہ نمبر صفح بارہ اور صفحہ نمبر اٹھتیس پر بھی موجود ہے یہ فرماتے ہیں پس جو شخص خدا تعالی کو یقیناً حاضر اور ناظر جانتا ہے یعنی اس کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر اور ناظر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر اور ناظر ہیں اب مفتی عام یار نئیمی نے کہا کہ وہ انسان جو اللہ کو حاضر اور ناظر کہتا ہے وہ بے دین ہو جاتا ہے اب حضرت سلطان بہو بھی اس کے نزدیک بے دین ہو گئے مفتی حنیف قریشی صاحب بھی بے دین ہو گئے مفتی نکی علی خان صاحب بھی بے دین ہوئے خود بھی اپنے فتوی کی روح سے بے دین ہوئے اب آئیے اور ایک کتاب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے کتاب کا نام عبارات یا کابر کا تحقیقی و تنقیدی جیسا جلد اول ہے سفر نمبر ایک سو چھبیس ہے مصنف اس کا غلام نصیر سیالوی بن اشرف سیالوی ہے یہ لکھتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جس طرح اللہ کو حاضر اور نازر سمجھتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر اور نازر سمجھے یہ دیکھ لیجئے اللہ تبارک کو بھی حاضر اور, ناظر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر اور ناظر اب کتنے لوگ مفتی یار فتوی کے فتوے کی روح سے بے دین ہوئے نصیر الدین سیالوی بے دین ہوا حضرت سلطان بہور رحمت اللہ علیہ اس کے فتوی کے روح سے بے دین ہوئے اور خود تفسیر نیمی جلد اول صفحہ اٹھاون پہ یہی کہا کہ اللہ تبارک و ناظر ہیں خود بے دین ہوئے اپنے فتوی کی روح سے اور مولوی نکی علی خان بھی بے دین ہوا فتوح کی روح سے غلام رسول سعیدی نے تبیان اور قرآن جلد اول صفحہ نبر چھ سو چھبیس پہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر جگہ مانا وہ بھی بے دین ہوئے کتنے لوگ بے دین ہو رہے ہیں اس کے فتو کی روح سے اور مفتی حنیف قریشی بھی بے دین ہوا کیوں کہ اس نے بھی اللہ کو حاضر اور ناظر مانا آگے چلیے ذرا یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک حاضر اور ناظر ہے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر اور ناظر ہیں اچھا ان کا عقیدہ دیکھیے انسان حیران ہو جاتا ہے مولوی عمر عیشوری نے مکیاس حنفیت میں لکھا ہے مکیا سے حنفیت میں لکھا ہے صفحہ نمبر اس کا ایک سو پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر اور ناظر ہوتے ہیں ناؤزب اللہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں یہ اس وقت بھی اللہ کے نبی حاضر اور ناظر ہوتے ہیں اب حنیف قریشی صاحب یہ آپ کا عقیدہ ہے میں ایک مثال آپ کے اوپر فٹ کرتا ہوں دیکھیے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی کتنی توہین کیا ہے کتنے گندے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہیں آپ کا باپ آپ اپنی بیوی سے ہم کرتے ہیں میں کہوں جب آپ اپنی بیوی سے ہم کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے باپ بھی آپ کو دیکھتے ہیں اور مولوی نکی علی خان بھی آپ کو دیکھتا ہے اور احمد یار گجراتی بھی آپ کو دیکھتا ہے احمد رضا خان بھی آپ کو دیکھتا ہے کیا یہ آپ ان چیزوں کو برداشت کریں گے ہرگز نہیں برداشت کریں گے حیاکت کاضا یہی ہے کہ اس وقت فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حاضر اور ناظر ہوتے ہیں جب زوجین آپس میں ملتے ہیں ان کا عقیدہ ہے دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی حاضر و ناظر کہتے ہیں سمجھتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اولیاء کو بھی حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور احمر رضا خان نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ وہ ایک کافر تھا اس کا نام اس کا نام اللہ کرشن کنیا کرشن کنیا اس کا نام تھا وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ حاضر اور ناظر ہو گیا یہ ملفوظات میں موجود ہے اب دیکھیے احمد رضا خان نے ایک قاعدہ کلیا بنایا ہے ایک قیدہ کلیہ بنایا ہے ملفوظات کے صفحہ نمبر 142 پہ یہ بات موجود ہے کہ کرشن کرشن کنیہ کافر اور ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو گیا مفتی احمد یار نعیمی نے شیطان کو بھی حاضر اور ناظر لکھا تفسیر نور العرفان سورت العراف آیت نمبر 26 اس پہ شیطان کو بھی حاضر ناظر کہا اب میں پوچھتا ہوں آپ کے نزیک اللہ بھی حاضر و ناظر ہے محمد الرسول اللہ بھی حاضر و ناظر ہے اور اولیاء بھی حاضر و ناظر ہیں شیطان بھی حاضر و ناظر ہے کرشن کنیا بھی حاضر و ناظر ہے اب بتائیے کہ یہ صفتے جو اللہ میں موجود ہیں یہ تو سب میں پی جائیں پائی گئی تو پھر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر لکھ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیسے ہوا احمر رضا نے ایک قیدا کلیہ مقرر کیا ہے احمر رضا نے ایک قاعدہ کلیہ مقرر کیا ہے احمر رضا نے لکھا وہ صفت جو غیر انسان کے لیے کمال نہیں اور وہ جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے مسلم کے لیے کمال نہیں یعنی جو صفت غیر مسلم میں ہو سکتی ہے وہ مسلم کے لیے کمال نہیں اب دیکھیے کرشن کنیا کو حاضر اور ناظر لکھا مفتی آمہ یار نعیمی گجراتی نے شیطان کو حاضر اور ناظر لکھا یہ ان میں صفت مان رہے ہیں تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے کمال ہو سکتی ہے اب ائیے کچھ سوالات میں بریلی حضرات سے کرنا چاہتا ہوں ذرا ان کا بھی مجھے جواب دیا جائے اگر آپ کے اندر ہمت ہے قوت ہے کافر تو سب ہو گئے ایک دوسرے کے فتوے کی روح سے مفتی حنیف قریشی صاحب بھی کافر ہو گئے کافر تو سب ہوئے اب چند سوالات میں ان سے کرتا ہوں اگر ہمت ہے غیرت ہے قوت ہے ان کے اندر تو ان سوالات کا جواب دیا جائے پہلا سوال میرا یہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے لحاظ سے حاضر اور ناظر ہیں یا روح کے لحاظ سے اگر روح کے لحاظ سے حاضر اور ناظر ہیں تو کیا روح ایک ہے یا متعدد ہیں اگر جسم کے ساتھ حاضر اور ناظر ہیں سوال نمبر دو اگر جسم پاک کے ساتھ حاضر اور ناظر ہیں تو جسم تو نظر آنے والی چیز ہے کیا آپ کو نظر آتا ہے صحابیت کا دعویٰ نہیں کرتے تو پھر دوسری پارتی جو تھی آپ کا شمار ان میں کیا جائے گا اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہنیف قریشی نے کہا, کہا کہ ہم روحانیت کے طور پہ حاضر و ناظر مانتے ہیں اگر روح پاک حاضر و ناظر ہے تو یہ سلسلہ زندگی میں تھا یا موت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو اللہ کے نبی جس وقت زندہ تھے اس وقت تھے یا اب آپ کو کس نے بتایا ہے کس نے بتایا ہے آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہر وقت حاضر حاضر ہوتی ہے اگر دلیل پیش کرتے ہیں تو قرآن حدیث سے پیش کریں آگے ایک اور سوال کرتا ہوں اگر موت کے بعد اگر موت کے بعد کا ہے تو آپ کو کس نے بتایا دین تو مکمل ہو گیا تھا پہلے مکمل دین سے آپ کا عقیدہ ثابت نہ ہوا مکمل دین سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوا اگر نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں تو پھر صاحب معراج کا لقب باقی رہتا ہے کیا بالکل نہیں رہتا کیا ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا نبی علیہ السلام کے لیے کمال ہے یا نہیں اگر حاضر اور ناظر ہونا نبی علیہ السلام کے لیے کمال ہے تو یہ کمال غیر نبی یا غیر مسلم یا شیطان کے لیے مانا جا سکتا یا نہیں اگر نہیں مانا جا سکتا تو آپ نے شیطان کو بھی حاضر و ناظر کہا اولیاء کو بھی حاضر اور ناظر کہا اس کافر کو بھی حاضر اور ناظر کہا یہ چند سوالات ہیں میرے بریلی حضرات سے کہ ان کا ہمیں جواب دیا جائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين